جو دیدار طبہ کی شایق نہیں ہیں جو دیدار طیبہ کی شایق نہیں ہیں، وہ آنکھیں بصارت کے لائق نہیں ہیں جو دیدار طیبہ کی شایق نہیں ہیں، وہ آنکھیں بصارت کے لائق نہیں ہیں مگر بغیر عمل عشق نبوی کا دعویٰ بغیر عمل عشق نبوی کا دعویٰ فسانہ ہے جس میں حقائق نہیں ہیں۔ بغیر عمل عشق نبوی کا دعویٰ فسانہ ہے جس میں حقائق نہیں ہیں جگہ کیا کہ نبی سے عشق کا دعویٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی سے عشق کا دعویٰ سراخوں پر مگر اے دوست محبت کیا عمل کی قید سے آزاد ہوتی ہے محبت کیا عمل کی قید سے آزاد ہوتی ہے اور ہم ایسے خود غرض و شاق ہیں جو اپنے آقا کی ہم ایسے خود غرض و شاق ہیں جو اپنے آقا کی اطاعت بھول جاتے ہیں شفات یاد ہوتی ہے ہم ایسے خود غرض و شاق ہیں جو اپنے آقا کی اطاعت بھول جاتے ہیں شفاعت یاد ہوتی ہے اور میں جب اشعار کہنے بیٹھتا ہوں مدہ آقا کے میں جب اشعار کہنے بیٹھتا ہوں مدھ آقا کے تو میری شاعری کی غیب سے امداد ہوتی ہے میں جب اشعار کہنے بیٹھتا ہوں مدھے آقا کے تو میری شاعری کی غیب سے امداد ہوتی ہے اور دنیا کے شاعروں کا دیکھیے گا شاعری جس کا اوڑھنا بچھونا ہو شعر اس کو بھی بار دفعہ جو ہے وہ اس سے تنگ آ جاتا ہے آدمی لیکن اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے کلام کلا کلا کلا کلام الملوک ملوک الکلام ہوا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے پڑھیں اور پڑھتے رہیں روزانہ شریف ہم پڑھتے ہیں روزانہ سورہ یاسین شریف پڑھتے ہیں لیکن ہوا فی شان ہر لہجہ اس مالک کی نئی شان ہے لہذا اس, اس کے کلام کی بھی نئی شان ہے مدعن نے دنیا کے شاعروں کا دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو آنکھیں بھی ہوں گی روشن دل بھی بنے گا گلشن آنکھیں بھی ہوں گی روشن دل بھی بنے گا گلشن تم صرف ایک سورت رحمان پڑھ کے دیکھو آنکھیں بھی ہوں گی روشن دل بھی بنے گا گلشن تم صرف ایک صورت رحمان پڑھ کے دیکھو اور کیفو سرور و لذت پاؤ نہ تم تو کہنا کیفو سرور و لذت پاؤ تم تو کہنا تجوید کے مطابق قرآن پڑھ کے دیکھو یہ جو ہمیں مزہ نہیں آتا اصل میں ہم اس کے حق کو ادا نہیں کرتے تجوید کے مطابق نہیں پڑھتے اس وجہ سے مزہ نہیں آتا تھوڑی سی کسی قاری صاحب کے سامنے دانو ادب طے کریں فرمایا شرماؤ مت خاک میں کس نے ملایا یہ تو دیکھ شکر کر مٹی سوارت ہو گئی اگر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے کسی کم عمر سے بھی پڑھ لیں گے تو اس میں شرمانا نہیں چاہیے دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو آنکھیں بھی ہوں گی روشن دل بھی بنے گا گلشن تم صرف ایک سورت رحمان پڑھ کے دیکھو اور فساق سمجھتے ہیں دو تین شعر کہ فس سمجھتے ہیں گناہوں میں مزہ ہے فت ساخ سمجھتے ہیں گناہوں میں مزہ ہے اس شاق کا ارشاد ہے آہوں میں مزہ ہے مزہ نہ آئے تو کے دیکھنے والی بات ہے اس کا ارشاد ہے آہوں میں مزہ ہے اور وہ منزل مقصود کہ ہے خالق لذات وہ منزل مقصود کہ خالق لذات اس منزل مقصود کی راہوں میں مزہ ہے وہ منزل مقصود کہے خالق لذات اس منزل مقصود کی راہوں میں مزہ ہے اور وہ کیف کہاں ساغرو مینا میں میرے یار وہ کیف کہاں ساغرو مینا میں میرے یار جو ساخی دورہ کی نگاہوں میں مزہ ہے جو ساقی دورہ کی نگاہوں میں مزہ ہے فساق سمجھتے ہیں گناہوں میں مزہ ہے اس کا ارشاد ہے آہوں میں مزہ ہے اور ایک شیر حضرت مولانا اکثر پسند فرماتے ہیں بس یہی آخری شیر ایک شیر ہے لیکن شیر ہے شیر کی طرح شیر ہے کہ نفس بھی حیران ہے نفس بھی حیران ہے شیطان بھی مشکل میں ہے نفس بھی حیران ہے شیتان بھی مشکل میں ہے جس کو بہکانا تھا وہ تو شیخ کی محفل میں ہے نفس بھی حیران ہے شیطان بھی مشکل میں ہے جس کو بہکانا تھا وہ تو شیخ کی محفل میں ہے جس کو بہکانا تھا وہ تو شیخ کی محفل میں ہے ملی اللہ والوں کی جنہیں صحبت نہیں ہوتی تو ایسے عالموں کے علم میں برکت نہیں ہوتی اور محبت کر کے بھی وہ فیض سے محروم رہتا ہے وہ جس کے دل میں اپنے شیخ کی عظمت نہیں ہوتی اور معاشی یعنی گنا میں میںاسی میں پریشانی بھی ذلت بھی مشقت بھی مگر تقوی سے رہنے میں کوئی محنت نہیں ہوتی مگر تقوا سے رہنے میں کوئی محنت نہیں ہوتی اور اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما لگتا اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما لگتا تو پھر داڑھی میرے سرکار کی سنت نہیں ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بد لگتا تو پھر داڑھی میرے سرکار کی سنت نہیں ہوتی اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بد لگتا تو پھر داڑھی میرے سرکار کی سنت نہیں ہوتی اور بھلا وہ کیا اٹھائے گا علم علم کہتے ہیں جھنڈے کو بھلا وہ کیا اٹھائے گا علم دین محمد کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھلا وہ کیا اٹھائے گا علم دین محمد کا کہ جس سے فجر میں اٹھنے کی بھی زحمت نہیں ہوتی کہ جس سے فجر میں اٹھنے کی بھی زحمت نہیں ہوتی اور اثر کو گلشتا دہر میں پھر پوچھتا بھی کون اگر اس خار کو گلشن سے کچھ نسبت نہیں ہوتی اگر اس خار کو گلشن سے کچھ نسبت نہیں ہوتی